بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے القاریا عظیم حادثہ ملکاریا کیا ہے وہ عظیم حادثہ جو آلکوریا تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے یوم وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اچھل اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے نقولین پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو ہوں افی وہ دل پسند عیش میں ہوگا او من خوف نوازین اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ام ہے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی او اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے نا نیت بھڑکتی ہوئی آگ